ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمداً عبده ورسوله اللهم صلى وسلم عليه أما بعد قعد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستغي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفضه قولي اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتنابه آمين يا رب العالمين ہی کو باہر کی وجہ سے یا اندر کی وجہ سے ایکو آ رہی ہے اس میں آواز والی چیک باہر والا ذرا کم کر دیں برابر نہیں ہیں آگ والے اور جنت والے جنت والے لوگ وہ ہیں جیتنے والے وہ ہیں کامیاب لوگ فائز وینر وہ ہیں اس میں ایک تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو جنت والے ہیں اور جو جہنم والے ہیں ان کا لائف سٹائل جو ہے ان کا زندگی گزارنے کا معمول ان کے شب و روز ان کا لینا دینا ایک جیسا نہیں ہوتا ایک جہنمی کی تجارت اور ایک جنتی کی تجارت میں فرق ہوتا ہے ایک وہ شخص جس نے جنت کا رستہ چنا ہے اس کے معاملات اس کی سوشل ایکٹیویٹیز اور ایک وہ آدمی جو باغ جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے ان دونوں کے معاملات میں بہت فخر یعنی اگر کوئی جج کرنا چاہے کہ میں کس رستے کی طرف جا رہا ہوں تو قرآن حکیم اور احادیث نبویہ نے بڑے واضح انداز میں بدل بدل کر مثالیں دے کر بات سمجھا دی اس رستے کی مختلف نشانیاں بیان کر دی اس کے سنگاہ میل وہ جو مائلڈ سٹونز ایک ایک کر کے بیان کرتی اگر کوئی شخص کہیں کسی جگہ جانا چاہتا ہے تو وہ اس شہر کی کوئی گائیڈ بک اس شہر کا کوئی نقشہ وہ ٹریولنگ ایجنسی سے طلب کرے یا کوئی ٹورسٹ ایجنسی ہے اس سے طلب کرے اس میں لکھی ہوتی ہیں نشانیاں کون سی سڑک کے طرف جاتی ہے کس علاقے کے اندر کون سی سہولتیں ہیں قرآن حکیم جنت اور جہنم کی گائڈ بک ہے الہدا یہ بتاتی ہے کہ جنت میں کیا ہوگا اور کون سا رستہ جنت میں جاتا ہے کس نمبر کی بس چلتی ہے کس قسم کا موسم ہے کس قسم کے حالات ہیں جن سے کسی جنتی کو گزرنا پڑتا ہے و نب المشی امن الخوف نقص امن الموال ونق سے ومارات یہ سارے رستے کہاں کے مستخل و ذرا و پھر جہنمی آدمی کی زندگی کا کیا انداز ہوتا ہے اس طرح جج کیا جا سکتا ہے کہ کون سی بس جہنم میں جا رہی ہے کون آدمی جہن میں جا رہا ہے میں اس کو اپنا ساتھی نہ بناؤں اور اس رستے پر نہ چلو وہ راستہ کیسا ہے بالکل سیدھی روڈ جاتی ہے موٹر وے بنا ہوا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جنت کا رستہ رکاوٹوں والا ہے ہمپس ہیں آدمی کا انجل پنجر ڈھیلا ہو جاتا ہے اس طرف سفر کرتے ہوئے حتا یقول اور رسول والین عامن مطان سرگا اللہ کے رسول بھی چیخ پڑتے ہیں ان کے مطبعین بھی چیخ پڑتے ہیں وہ راستہ مشاکل سے بھرا ہوا ہے رب العزت نے جب جنت پیدا کی تو جبرائیل کو کہا گیا کہ جا کے نظر مار کے آؤ ایک یہ بھی احادیث قدسیہ میں ہے پلٹ کے آئے تو کہنے لگے اللہ وہ تو ایسی جگہ ہے وہ تو ایسی جگہ ہے کہ ہر شخص اسی میں جائے گا رب العزت نے اس کے گرد مشاکل مصیبتیں مکار نفس پر وہ چیزیں جو بڑی شاق گزرتی ان کی باڑھ لگا کے اٹھارہ گھنٹے کا روزے کی باڑ لگی تھی اسے کراس کر کے جاؤ گے جنگل پھر اتنا مال اور اس کی زکاف ہے یہ ایک الگ باڑھ ہے بہت سی باڑیں لگا دی فرمایا جبرائیل رائل آپ جا کے دیکھتے اوزر گہ پلٹ تو کہا اللہ وہاں کون پہنچے اب تو اس جنت میں بہت کم لوگ پہنچے جہنم بنائے تو فرمایا جاؤ ذرا چکر لگا کے آؤ پلٹ کے آئے تو فرمایا اللہ اس میں کون جائے گا جہاں ایسے زہریلے تھانپ ہیں شام تو ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ تو کوئی اور ہی چیز ہوں ہو رات جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا یہ جنت اور جہنم دونوں ہوگا جنت میں بھی وہ چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی یہ تو مثال دی جا رہی ہے نا انار ہوں گے اور کھجوریں ہوں گی اور فلاں چیز ہوگی کیونکہ میں دیکھی ہوئی ہے یہ ولا او میں منسا اور نہ کسی کان نے کبھی سنی ہوں ایسی ایسی چیز ولا خطر الا قل بے بشر اور نہ کبھی کسی بشر کے دل پر ان کا گمان تک گزرا ہو وہ چیزیں ہیں ہی معاملہ جہنم کا بھی ہے وہاں کا سانپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک قطرہ اگر اس کے زہر کا اس زمین پر ڈال دیا جائے تو قیامت تک یہ زمین سبزہ پیدا نہ اور بچھو کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہاں کا بچھو تمہاری بغل یہ بغل جو بغال خچر خچر کے برابر بچھو وہاں کا پینا کیا ہوگا زانیوں کے لیے بدکار عورتوں کی شرمگاہ کی پیپ کا پانی اندر بھی پلایا جائے گا جب آپ انڈا آملیٹ بناتے ہیں تو اسے ڈالتے ہیں تیل کے اندر پھر تیل چمچ کے ساتھ پکڑ کے اس کے اوپر بھی ڈالتے رہتے ہیں آپ ہاں. کرتے ہیں ایسا فرمایا پلایا بھی جائے گا سب و من فَوْقِ کے رو, رو سے ایک تو یہ یوس خارو بہی معافی بتون ہم ول جو پیالہ منہ میں پلایا جائے گا اس سے انتڑیاں پھٹ جائیں گی یوس کرو معافی بتون ہم ولوٹ پھٹ جائے گی انتڑیاں پھٹ جائیں گی والم مقام رحمد حدیب اوپر سے لوہے کے گرز مارے جائیں گے یہ قرآن حکیم کی بات اور صبح صبح روسے ہو ان کے سروں کے اوپر سے بھی پھر پانی ڈالو املیٹ بناو ان کے فرمایا اس پر یہ پلٹے بھی جائیں گے آگ پر یوم میں تو کل النار وہ ہوں پلٹے جائیں گے کبھی ایک سائٹ جب آپ ٹکے بناتے ہیں نا کبھی ایک سائڈ رکھتے ہیں کبھی دوسری سائٹ رکھتے ہیں بدل بدل کے سائڈ نے ان کے چیروں کی رکھے جائے کپڑے گند کے پہنائے جائیں شرابی لین کا پھران ان کا شا وجوہ نہ آگ نے ڈانتا ہوا ہوگا چہرہ جلتا ہوا وہ چھولا ہوگا انسان فرمایا وہ کھولتا ہوا پانی تم پیو گے اس لیے پیو گے کہ ہم تمہیں پیاس اتنی لگا دیں گے کہ تمہیں پتہ یہ کھول رہا ہے اور ادھر سے پیچھے ادھر سے کھلڑی پھار کے باہر نکلتا ہے لیکن پیاس ہم اتنی لگائیں گے فرما اس طرح پیو گے گویا کہ وہ پیاسے اونٹ ہیں اونٹ ویسے ہی پانی زیادہ پیتا ہے پھر پیاسا ہو تو دو مہینے کا اسٹاک رکھتا ہے وہ ہاضا نز الحمدین یہ ان کی پہلی ریفریشمنٹ ہوگی فشار دون اشور پیاسے اونٹوں کی طرح کوٹ کر کہو گے اس پانی پر یہ جہنم کی باتیں ہے دیکھ کر رائے جبرائیل تو فرمایا اللہ وہاں کون جائے گا کوئی بندہ وہاں جانا پسند نہیں کرے گا اللہ نے اب اس کے گرد بار لگا دی کس کی خوش چیزوں کی پندے لگا دیے کہیں حسن کا پھندا لگا ہے کہیں زر کا پھندا لگا ہے کہیں گرمیوں کے روزوں میں لسی پینے والا لگے ہوئے ہیں بس آدمی پوٹ اور سلپ کر کے فوراً جہنم ذرا سا پسلا وہ تو میاں محمد صاحب نے کہا میں نے غالب دو میں پہلے کیا کہ تلکن رستہ وہ پھسلن والا رستہ بس دولار گیا اور حالت یہ ہے کہ ہر چیز دھکے مارنے والی ہے پھسلانے والی اپنے ماں باپ سمیت بیوی بچوں سمیت دولت کی آج جو الناب شاہ بنین و الخن المخن فا مین وزت و الخیل المسعمت یہ لمبی لمبی گاڑیاں یہ مربے یہ پلاٹ یہ ساری دھکے مارنے والی چیزیں ان دھکوں میں وہی بچتا ہے جس نے رب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا رب نے اس کا پکڑا ہوا وہ آتا سے منہ حب بار افیوں تلکن رستہ کیوں کر رہے سنبھالا تب کے مارن والے بہت تو ہاتھ پکڑن والے اسلام نے فرمایا میں بچے کا وہی جس نے رب کا ہاتھ اس طرح مضبوطی سے پکڑا جس طرح کوئی بچہ میلے کے اندر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے رہتے کہ ہاتھ چھوٹا اور بچہ گیا فرمایا جب تک تم رب کے ساتھ اس چھوٹے بچے اور باپ والا معاملہ نہیں کرو گے اپنی حدوں پر بھروسہ کرو گے وہ بچہ کہے کہ میں گھر پہنچ جاؤں گا میلے میں سے چھوڑ دے باپ کا ہاتھ کوئی آدمی کتنا بھی مجھ تک ہوشیار بنا پھرے چلاک بنا پھرے رب کا ہاتھ چھوڑے گا تو اگر شیطان کو نہیں نا کہیں پناہ نہیں کتنا عالم تھا وہ اپنے نالج پہ ہی اس نے کیا تھا نا بھروسہ اپنی اسمنٹ اپنی ججمنٹ انا خیر رو دن حاصل کیا وہ نہ نماز اس کی کام ہے نہ روزے اس کے کام ہے نہ سجے اس کے کام آئے نہ رقوص کے کام ہے تو جب وہ تھندے لگا دیے اللہ نے خوش نماز جب رائل جگہ جاؤ پھر نظر مار کے آؤ پلٹ کے آئے تو فرمایا اللہ مجھے ڈرا کہیں سارے لوگ ادری نہ چلے اتنی خوش نماز آپ نے فرمایا اب فتل بالمکارہ تو جنت ان چیزوں کے اندر ڈھانپ دی گئی ہے حفت جو نفس کو ناپسند ہے کوئی نام عورت دیکھی ہے کتنا جبر کر کے آنکھ ہٹانی پڑتی ہے نفس تو کہتا ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ رات جبر ہی کر کے نفس کو تو ہے نا آدمی آنکھ کو کہ کہیں یہ گراف بن رہا ہے میری آنکھوں کا کوئی کیمرہ سٹ ہے یا عالم خا وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جج کر رہا ہے وہ میں آنکھوں اور ان آنکھوں کو دیکھ کر جو کچھ تمہارے اندر ڈرائنگیں بن رہی ہیں وہ وہ بھی جانتا ہے کتنا جبر کرنا پڑتا جس کا جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنی زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے اسے زیادہ انجن چاہیے طاقتور زیادہ ایمان چاہیے وہ نکالنے کے لیے جس کا سو دو سو چار سو بنتا ہے نکال دیتا ہے جس کا بنتا پانچ دس پندرہ بیس ہزار درم پھر جب وہ اس کو مارتا ہے زر پاکستانی کرنسی کے ساتھ پسیینہ آ جاتا ہے زکات نکالتے ہو ایمان بلاخر مضبوط ہو کہ یہ میں اپنے لیے بھیج رہا ہوں آگے تب جا کے بات بنتی ہے اور اگر وہ کسی کو دے رہا ہو تو ہاتھ رک جاتا ہے حفت الجنت بلمکار حفت النار بشہواد جہنم من پسند چیزوں میں ڈھانپ دی گئی والا کمفیہ ما چشتہ جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی شہوت تمہارے نفس کے اندر موجود یہاں رب کی مرضی وہاں تمہاری مرضی یہاں رب چاہی زندگی وہاں تمہاری چاہیے من چاہی زندگی وہاں ہے والا ما کیا ماتھی دنیا میں نہیں دنیا میں وہ ہے جو وہ چاہتا ہے یہ ما مایشا اور یہ فالو مایوری اور یہ کم مایوری دو چیزیں تو ان دونوں میں جانے والوں کی جو خصوصیات میں نے کہا نا کہ قرآن حکیم گائیڈ بک ہے جنت اور جہنم کی کون سا رستہ کہاں جاتا ہے وہاں کیا کیا چیزیں ہیں لہذا دنیا میں ان دونوں کی طرف سفر کرنے والے آدمی کا لائف سٹائل الگ الگ ہوگا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جنتی اور جہنمی ایک جیسا جیے ایک جیسا مرے بل ان نج تر سی آتی انج الم کلو سال آتے سال یہ تو برائیاں کم آ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایک جیسا کر دیں گے ان لوگوں کی طرح ایک ہی طرح انہیں ڈیل کریں گے ہم جو جوماندار املے سالے کیا ہم نے سلام میاں ہوں, ہوں ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا بہت برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ایسا ممکن نہیں ان کی زندگیوں میں فرق ہے ان کی موت میں بھی فرق ہے جب آپ کو پتا ہے باعزت طریقے سے کسی سے چارج واپس لیا جاتا ہے تو کیا طریقہ ہوتا ہے دونوں سائن کرتے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایک وزیر اعظم نے دوسرے وزیر اعظم کو چارج دیا ہے ایک پریزیڈینٹ نے دوسرے پرزیڈینٹ کو چارج دیا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو رات کو سوئے تھے تو کہاں تھے اور صبح اٹھتے ہیں تو پریس کانفرنس کے لیے صحافی نے کوئی نہیں ملتا لی ان سے بھی جاتی ہے لی ان سے بھی جاتی ہے، فرق ہے جان واپس کافر سے بھی لی جاتی ہے مومن سے بھی واپس لی جاتی ہے فاسق سے بھی لی جاتی ہے اور صالح سے بھی واپس لی جاتی ہے ایک سے لی جاتی ہے سات سلیاں دی جا رہی ہیں تنزل والا تحجن اب شروع نہ حیات دنیا وہ فلاح فکر مت کرو تو میں خوش خوشخبری ہو بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے اس کے بعد پھر جنت کی نینتے ہیں کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھ چلیں گے دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہے جب تم پر مشاکل آتی تھی ہم دیکھتے رہے فکر مت کرو اللہ رحم کرے گا اللہ اس وقت آدمی کو خپگی ہوتی نا کیا ہوگا میرے ساتھ اور دوسری طرف ان سے وال ملائے کا تو و فرشتے ان کے منہ پر بھی مار رہے ہو اور کچھ پیچھے پیٹھ پر مار رہے ہو آخر جو ہم کو کالو یہ جان الما تجونا آزاد الہن ایک تو وہ تکلیف اوپر اس کے بعد جو بشارت دی جا رہی ہے وہ یہ کہ ابھی تمہیں عذاب دیا جائے گا یہ تمہاری روح اس لیے نکالی جا ہے دونوں کا مرنا ایک جیسا ہوتا ہے وہ دیکھنے والے کو جو ایک لمحہ نظر آتا ہے نہیں مرنے والے پر وہ سدیاں گزر گئی جب خواب ہم دیکھتے ہیں چند منٹ کی خواب میں ہم کتنا عرصہ گزار لیتے بادشاہ بنتے ہیں اسی میں فقیر بھی بن جاتے ہیں وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے وہ ایک لمحہ اس کے لیے کتنا بڑا ہے یہ تو وہ جانتا ہے نا, اس پہ گزر رہی ہے لا يسوی اصحاب النار و اصحاب الجنب دونوں برابر نہیں دنیا میں بھی ان کے عمل میں فرق ہوتا ہے ان کی سوشل ایکٹیوٹیز میں فرق ہوتا ہے ان کی پبلک ڈیلنگ میں فرق ہوتا ہے ان کا حکمہ بیٹنا چلنا بتاتا ہے و عباد الرحمن اللہزین یمشون علی اللہ و دہونا و ایزا خاطا بغم الجائلون قالو سلاما ان کی سپیڈ بتاتی ہے کہ جنت والا راستہ ہمپس والا ہے مطبات مشاخل اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے بار بار سٹیرنگ کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور جہنم میں جانے کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ بریک پر سے پاؤں ہٹا لیں سیدھا آدمی جہنم میں پہنچ جاتا ہے زمین سے فصل لینے کے لیے کھاد ڈالنی پڑتی ہے ہل چلانا پڑتا ہے چھواگا پھیرنا پڑتا ہے کیمیکل ڈالنے پڑتے ہیں پانی دینا پڑتا ہے جڑی بوٹی اگانے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ ہل چلانا چھو دو چار سال کے اندر وہ جنگل بن جاتا ہے بنجر بن جاتا ہے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں اسی مٹی پر بنایا گیا ہمارا نفس یہ ہمارا بدن اس سے کچھ لینا ہے تو محنت کرنی پڑے گی بن جانا تو میں نے دوں, وہ خود بن جائے گا آسا من مؤمنن, کا نا مومن کا لا کا کیا جو مؤمن ہو وہ اس کی طرح ہوگا جو فاسک ہے لا استغبو یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے تاجر اور مومن تاجر کی تجارت الگ الگ ہوتی اسے ہے میرا پارٹنر میرا رب ہے مجھے اس کے احکامات کے مطابق تجارت کرنی اسی طرح فرمایا حالی طبیل عام اب ہل تخت علمات و نور کیا روشنی اور اندھیرا ایک کیسے ہی ہوتے ہیں اندھا اور آنکھوں والا ایک ہی جیسے سے ہیں اندھے کا چلنا آنکھوں والے کا چلنا برابر ہوتا ہے اندھے کا دیکھنا آنکھوں والے کا دیکھنا ایک جیسا ہوتا ہے بس اللہ تم فکر نہیں کرتے کبھی گزار نہیں کیا تم نے جنت اور جہنم بڑے فاصلے پر واقع ہیں الگ الگ رستے جاتے ہیں یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشنز پر ہیں ایک آدمی ڈاورکیٹ سے مو کر لے دائیں طرف اور کہ میں دبئی پہنچ جاؤں گا پہنچ جائے گا, گاڑی راستہ چلائے تیز چلائے وہ ٹیوٹا ہو یا مرسیڈیز ہو دائیں طرف پھر گیا ہے مکے پہنچ جائے گا مدینے پہنچ جائے گا میں بہی نہیں جائے گا اور بائیں طرف پھر گیا تو کہ مکے مدینے پہنچ جاؤں گا سمندر میں جا کے گر جائے گا مکے مدینے نہیں پہنچ سکتا الگ الگ رشتے ہیں بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ جنتی اور جہنمی ایک ہی جیسی زندگی گزاریں ان کا سونا ایک جیسا ہو ان کا کام کرنا ایک جیسا ہو ان کا کھانا پینا ایک جیسا ہو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ایک جیسی ہوں اور جب دونوں مر گئے تو ایک جنت میں چلا جائے دوسرا جہنم میں چلا جائے یہ کسی ایک کمپاؤنڈ کے اندر تو نہیں ہے جنت اور جہنم کہیں نہ کہیں جا کے رستہ الگ ہو جاتا جنتی اور جہنمی کوئی دوسرے نمبر کی ویگن پکڑنی پڑتی یہ ایک ڈائریکشن میں نہیں جاتا لاستار ہو ساپت کرنا اب قرآن حکیم جو جنت والوں کے امال بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دیکھے کہ وہ کس روڈ پر چڑھا ہوا ہے وہ کس سمت جا رہا ہے تو وہ قرآن حکیم پڑھے اور اپنے ساتھ کو تیلی کرے کمپیئر کر کے دیکھے یہ چیزیں میرے اندر ہیں میری تجارت ان جیسی ہے جو قرآن حکیم تاجر بتاتا ہے میرے معاملات کس جیسے بچی بچہ ہوتا ہے تو اس کے آثار ہوتے ہیں بھائی آٹھ نو مہینے گزرتے ہیں رب چاہے تو ایک لمحے میں پیدا کر سکتا جنت اور جہنم میں جانے والے ان کا تو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کا حال بھی ہوتا ہے ان کا ماضی بھی ہوتا ہے ان کا مستقبل بھی ہوتا ہے ان کے مستقبل کے نقشے بھی ہوتے دونوں برابر نہیں ہوتے بازار میں بہت سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان جانے والا پہچان لیا جاتا ہے نا اس کی شاپنگ بتاتی ہے کہ یہ صاحب پاکستان جا رہے ہیں بکسا لیا ہوا ہے خالی ساتھ پتہ ہے اب اس نے بھرنا بھی ہے کوئی نیابریف کیس لیا ہوا ہے تو پتہ ہوتا ہے اب صاحب جا رہے ہیں یا وہ چھوٹا ہینڈ بیگ لیا ہوا ہے پتا اس میں انہوں نے پاسپورٹ وغیرہ رکھنا ہے کارڈ رکھنا ہے ان کا ہار اور ایکشن یہ بتاتا ہے کہ یہ صاحب پاکستان جانے والا ہے ان کی شاپنگ بتاتی جنتی کی شاپنگ بتاتی ہے کہ یہ جنت کا راہی اور جہنمی کا لوڑ بتاتا ہے کہ یہ جہنم کی طرف جا رہا جنتی جو ہے اسے جو جنت جانے والا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کرنسی آتا ہے پاکستان جانے والے کرنسی والوں کے پاس لینڈ لگی کبھی ایک پاس جاتے ہیں جی کیا ریٹ ہے جی کبھی دوسرے کے پاس جی کیا ریٹ ہے پتا چلتا ہے کہ پاکستان جا رہا ہے کرنسی کروا رہا ہے اس لیے کہ وہاں دوسری کرنسی چلتی نہ کروائے تو وہاں بھی مل جاتی ہے لیکن آخرت میں نہیں ملے گی یہ فیسلٹی وہاں نہیں ہے جو جنت جانا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر اس کا ایمان ہوتا ہے وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس ایکسچینج پر زیادہ ریٹ ملتا ہے بس انہیں رستے میں پتھر ملتا ہے تو فورم سے کنورٹ کروا لیتے ہیں آفرت کی کرنسی میں پتہ چلا کہ یہ صاحب جانا چاہتے ہیں جنت فرمائن تمہارا رستے سے پتھر ہٹانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے وہ پتھر کلے گا قیامت کے دن اب وہ پتھر نہیں رہا آپ نے رستے سے ہٹا کر اسے ایک طرف رکھ دیا یا کانٹا ہے یا کوئی بھی اجا دینے والی کوئی ٹوٹی ہوئی باٹل ہے تو آپ نے اسے ہٹا کر اسے والے والا میں نہیں پہنتا آپ نے اپنے ڈائیں میں آپ نے ڈال دیا وزن ہو گیا اس کا پتا چلا یہ سب جنت میں جانا چاہیے کرنسی سے کرنسی تبدیل کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں سب کیوں ان کے رب نے یہ بات کہی ماہ یا جو تمہارے پاس رہے گا وہ ختم ہو جائے یعنی تمہارے ہاتھوں میں اتنی بے برکتی ہے جو چیز تمہیں ہے وہ ختم ہو جاتی آنکھیں اللہ نے تمہیں زیرو میٹر دی تم نے بیڑا گھر کر کے واپس زبان جوانی یہ بدن جو بھی چیز تمہارے پاس ہوتے تمہاری سلاحیت آج بہت, بہت بڑے لیکچرار بنے بیٹے اتنی کتابیں تم نے تسنیف کر دی کل صرف دودھ مانگنے کے لیے ہو سکتا ہے تمہیں پانچ منٹ محنت کر کے سمجھانے پڑی بات اپنے بیٹے کو مجھے دودھ چاہیے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسے بچا کے رکھنا ہے اب یہ انسان کی فطرت میں چیزوں کو محفوظ رکھنا جائیداد کو محفوظ رکھنا کوئی شیئر خرید لیتا ہے کوئی ریئل اسٹیٹ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کوئی اور اسکیم میں گھسا دیتا ہے پیسہ مقصد ہے باق بچے گا وہی جو رب کے پاس پہنچے وہ باقی رہنے والے کے پاس جو پہنچے گا وہ باقی رہے گا پانی کے پاس رہے گا تو بڑا ہو جائے گا فرمایا بل تو الحیات الدنیا دنیا ہاں تم دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پرائرٹی دیتے بولا آخرات خائی رہوں کا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی یعنی دولے سے وہ ٹھیک دنیا کی ہر چیز آپ کو امانت کے طور پر دی جی گئی ہے آپ کی نہیں ہے آپ سے لے لی جائے گی چند دن کے لیے مستحر دی جی گئی ہے اور اس کے بعد حساب ہونا ہے کہ آپ نے اس امانت میں خیانت کہاں کی ہے لالا فرمایا خواہ ر تعلق تمہاری ہوتی تو خیانت کیوں ہوتی تمہاری اپنی چیز ہے جہاں چاہے اس سمان کا خیانت اس لیے ہوئی ہے کہ یہ کسی اور کی ہیں اور کسی اور کام کے لیے دی جی گئی تھی امانت کا کانسیپٹ جو ہے وہ تو یہ اتنا وسیع باقی وہی بچہ جو اس کے پاس پہنچ گیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بکری دی ہدیے میں تو آپ نے ذبح فرما کے تو اسے حضرت سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دے بانٹ دو آگے بھیج دو لوگوں کے گھروں پلٹ کے آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ بکری کا کیا بنا فرماتی ہیں نا فاق حضور وہ ساری خرچ ہو گئی اللہ لاقت سوائے اس کی دستی کے آپ نے فرمایا یہاں عائشہ باقیہ کل رہا اللہ کتفہ وہ ساری بات کی ہے سوائے اس کے جو ہم کھا لیں گے دیکھیے کتنا فرق ہے کم سے افر کا ختم ہو گئے وہ پیسے جو توں نے دیے ہیں وہ ختم ہو گئے مک گئے ہیں جو تکات دے دیا پیسے کم ہو گئے ہیں سو میں سے ساڑھے ستانوے لگ گئے ہیں اللہ کہتا ہے نہیں بڑھ گئے ہیں اللہ کہتا ہے جو زکات دیتے ہیں ان کے بڑھتے ہیں اور جو سود پہ دیتے ہیں ان کے کم ہوتے ہیں اکڑ کے خلاف آپ ہے ماں آتے تم میربن لڑا سی ایم جو تم سود دیتے ہو ربا کیا ہے رب یہ ربا اس کا مادہ رب کا یہ ہے ربا یوربی رب پہننے والا مربی ربا لرب ہوا سی ایم والاس وہ جو تم ٹانگ لگا دیتے نا لوگوں کے مال میں تاکہ وہاں جا کے ان کا خون چوس کے بڑھے لرب ہوا سی ایم والاس اللہ یار وہ اللہ کے یہاں بڑا نہیں ہوتا یمحک اللہ سوج کی مٹ مار دیتا ہے بازار چار پر نظر آتی ہے اندر حال وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہے صرف یہی نہیں وہ جو بڑا دادا بنا پھرتا ہے دنیا کا اس کا بھی صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے حشر رشیا سے کم نہیں ہوگا بہت بڑا دھماکہ ابھی رشیا کے دھماکے سے دنیا سمبلی نہیں ہے ایک ہی طرح پلہ جھک گیا ہے لیکن وہ بھی مرنے والا ہے سود پر پلنے والا کبھی بڑھتا نہیں ہمارا خون ہے جس پہ ابھی وہ زندہ ہے جس دن یہ اتر گیا ہے. یہ لائن تو کے دیکھے بند کیا وہاں آتے تو من جکاتوری دوں نا گا رضا رب کی خاطر رب کے چہرے کی خاطر جو تم زکات دیتے ہوئے یہ ہے جن کا بڑھتا ہے آپ نے فرمایا رب اپنی مٹھی میں رکھ کے اس کو پالتا ہے پیار سے پالتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نا کسی کو کوئی جرم وغیرہ دیا کرتی تھی تو اس کو خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی اس نے کہا آپ یہ کیوں کرتی ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم کوئی چیز کسی کو صدقہ یا خیرات دیتے ہیں اللہ کی خاطر تو وہ اس آدمی کا ہاتھ پر پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ پر پڑتا ہے اس لیے میں خوشبو لگاتا جنت والے کی شاپنگ یہ بتاتی ہے کہ جنت کا راہی اور جہنم والے کی شاپنگ یہ بتاتی ہے جہنم میں جا رہا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے توفیق دے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بلش کا فاصلہ رہ جائے اور وہ وہاں سے یو ٹرن کر لے ہوتا ہے نا یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ کوئی ایسا اچھا کام کرے اچھی تحفہ کرے ایسی تحفہ کرے کہ جہنم کو اس کنارے سے اٹھا کر آپ نے فرمایا جنت کے وسط میں پہنچ جائے یہ ممکن اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی والے جنت کے کام کرتا رہے یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اس کے جنت کے درمیان ایک بلچ کا فاصلہ رہے کوئی ایسی بات منہ سے نکال دے کہ اٹھا کر جہنم کے وقت میں پھینک دیا جائے ٹیمپریچر سب سے ہائیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ما المی یغرغر وہ غرغرے کی حالت تک پھسلن کا خطرہ باقی ہے در وہ خوف جسے فرشتے تسلی دے کے کم کرتے اللہ جی نے تو نہ ما آتا ہوا قلوب واجل وہ لوگ جو جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کا سامنا کرنا ہے کہیں اٹھا کے منہ پہ نہ دے مارے پتہ نہیں قبول کرتا بھی ہے نہیںشا سدی کا رضیلہ تعالیٰ نے پوچھا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا صدیق کی بیٹی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں صدقات دیتے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبول کرے گا ان کی نظر اپنے امال پر نہیں اس پر رہتی ہے کہ یہ اس کی شان کے برابر اس کے مطابق نہیں ہے <تصفيق> مما کا اللہ حق کا قدرِ یہ ہدیہ اس کی شان کے مطابق نہیں لا یسابست یہ دونوں برابر نہیں دنیا میں بھی برابر نہیں ہوتے اور وہاں بھی برابر نہیں ہوتے قرآن حکیم کیوں براہ راست ٹیلی کاسٹ کرتا ہے جہنم کے مناظر اور جنت کے مناظر اصلاح تدبرون القرآن ام آلہ کلو بن اخالوہ قرآن کے تدبر کیوں نہیں کرتے ایک ناول ایک ڈائجسٹ غور سے پڑھتے ہو کھو جاتے ہو اس میں کھانا بھی نہیں ہو جاتا ہے ہیرو خطرے میں ہے اس ناول کے بننے لگا کے پھر کھانا کھاؤں گا یہ رب کا خط نہیں پڑھ سکتے انجیم پدم آباز میں جملہ لکھا ہوا ہے میرے بندے تیرے دوست کا خط تمہیں جس وقت ملتا ہے تو تم اسی وقت رستے سے الگ ہو جاتے ہو اور جب تک اسے پڑھنا لو تم آگے نہیں چلتے پھر میرے ساتھ ایسے کیوں کرتے تمہاری تو حالت یہی نہیں ہوتا پوسٹ اس سے نکالتے لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں گھر آ کے نہیں پڑھ سکتے صبر نہیں ہوتا کوئی تعلق ہے نا گھر والی کا آتا ہے یا ماں کا آتا ہے یا دوست کا آتا ہے گھر پہنچنے سے پہلے آدمی اس کا جوس نکال لیتا ہے پھر میرے ساتھ یہ کیوں کرتے ہو میرا رسالا کیوں نہیں پٹتے میرا خط کیوں نہیں پتتے وہ جنت مثلا جنت اللہ وہ المتقون تمہیں مثال سے میں سمجھا رہا ہوں اس جنت کی یہ مثال ہے اصل نہیں جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے یہ وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں رب کہتے اگر تم وہ کرو جس کا وعدہ تم مجھ سے کرتے ہو تو قیامت کے دن تم اس کے سوال بھی کر سکتے ہو ہماری جنت کہاں ہے ہمارا وہ انعام کہاں ہے وعدہ مسولا یہ وہ وعدہ ہے جس کے بارے میں تم رب سے سوال کر سکتے ہو کہاں ہے وہ لیکن کیا او بیعہ دی. او بیعہ تم میرے ساتھ بھی کیا وہ وعدہ تو پورا کرو نا وہ تو کنسائنمنٹ ہے تم یہ کرو میں یہ کروں گا تم میرے کام نافذ کرو آسمان اور زمین رزق ابل دے گی تمہارے بھی لا کا لوم انفوق ہوں امن کا جو لہن. وہ تو کر کے دیکھو نا بھیک مانگتے پھرتے ہو کسی سیٹھ کا بیٹا ادھار مانگتا پھرے آپ کا بیٹا گاؤں میں کسی سے ادھار لے لے تو آپ کی ناک کٹ جاتی ہے جہاں سے آپ لکھتے ہو فلانے ٹینگے اور تم مجھے لکھ دیتے ہو میں یہاں سے قرض لے لیتا ماں شریکوں سے تو نہ لیتے تم یہ شریکہ نہیں ہے کہ رب کہتا تو سود کا ایک دن چھتیس رن سے بہتر گنا ستر اور کچھ درجے اور پندرہ درجہ ماں کے ساتھ گنا اور کشکول لیا جاتے سوٹ لینے کے لیے شریفوں میں دانت نہیں کٹواتے اس کے تو صرف تمہاری عزت ہے اس کی کوئی نہیں کیا کہتا ہو میرے پاس نہیں آتے تھے یہ کشکول مرا جاتا لو لا کا لو مل ساؤ کہیں ملتا ہر جو لو سروں کے اوپر سے بھی کھاؤ گے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے ان اللہ رضا کو المتین یہ وہ کہتا ہے لیکن اعتبار کوئی نہیں ہے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا جب وہ کہتا ہے میری طرف آؤ میں تمہیں دوں گا تو اس کا دیا ہوا اس کا دیا ہوا ہے امر اپنا خطاب کے دور میں بڑا مشہور زمانہ کہا تھا آپ نے مصر خط لکھا اطلاع بھیجی وہاں سے پیغام آیا کہ ہم ایک کافلہ تیار کر رہے ہیں آپ کے لیے جس کا ایک سرا مدینے میں ہوگا تو دوسرا سرا شام کے اندر ہو اتنا بڑا قابلہ بھیجیں گے لیکن پوری نہیں پڑی پوری نہیں پڑی کیا جگہ باقی رہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدری صحابی کی خواب میں آتے اور فرماتے عمر کو کیا ہو گیا اب وہ صبح صبح آئے اور انہوں نے آ کے کہا عمر فاروق پر کہ آج اللہ کے رسول مجھے خواب میں آئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ عمر کو کیا ہو گیا ہے آپ نے مجھے سے شو ربلوا لی غور کرو مجھے کیا ہو گیا کہاں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے ایک صاحب اٹھے انہوں نے کہا نماز تسکا نہیں پڑی ہم نے رب سے نہیں مانگا ہم نے خط لکھ دیا پہلے مصروف فوراً نکلے سارے نکلے نماز تسکا پڑی انہوں نے اور ابھی وہ میدان نہیں چھوڑا تھا کہ دل تھلوں میں نے دے گا تو کس کو دے گا اور کون ہے اس کا اس کا بھی اور کون ہے تمہارے سوا یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اپنا نہیں سمجھتے وہ تو کہتا تمہارا نہیں تو ہمارا نہیں لیکن یہ کہ ہمارا نہیں تو تمہارا بھی نہیں لا نہ آ وادو کھجو وادو واجوا کمیا میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنا چیریا یہ بنا لو یہ طے کر لو جو میرا رب کا دشمن ہے رب کا دشمن ہے رب کو کیا کر سکتا ہے چاند ادھر سے ادھر کر سکتا ہے سورج کو روک کے دن کو آنے سے روک کیا کر سکتا کائنات میں کوئی دشمن رب کے نظام کے قیام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے یہ ہے رب سے دشمنی اور کچھ نہیں کر سکتا وہ رب کا شدید ترین دشمن بھی رب سے برابر کر کے آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کہ میں رب کی آکسیجن جب آدمی وقت ہوتا ہے تو ہر چیز کہتا میں تیری استعمال نہیں کروں گا اس کی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اپنے بدل پر جو اس کا نظام رہا ہے اپنے بالوں کو بڑھنے سے نہیں روک سکتا سفید ہونے سے نہیں روک سکتا اور مرنے سے نہیں بچ سکتا کیا کر دیتا اس کا کوئی دشمن وہ دشمن کس کو گنتا ہے جو میرے نظام کے قیام کی راہ میں میری اتھارٹی میری اتارٹی یہ جو وکیل جو دلائل دیتے ہیں نا تو کسی قانون کے کسی فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اتھارٹی اور لوور کورٹ اس باؤنڈ ایکسپٹ ڈیٹ اتارٹی کیا نظام ہے قرآن کی آج پڑی جر خلیفہ کا سر جکے یہ ہے وہ رب کا تکبر اپنے رب کو بڑا کرتا باقی سب اس کے نیچے ایک حدیث پڑی جائے اور مہاریہ رضی اللہ تعالیوں کی فوجیں دشمن کے علاقے میں داخل ہوئی واپس آ گئے ہمارے رسول نے منع کیا رومیوں کے بارڈر پر فوجیں تھیں تو انہوں نے رومیوں کے علاقے میں داخل کر دی ایک صاحب گھوڑا جڑا ہو رہا ہے ان کا کہ یا معاشر المسلمون میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب تک تم اطلاع نہ دے دو اپنے دشمن کو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے تب تک تم فوجی نقل حرکت نہیں کر سکتے ہو زمین سے ایک انچ نہیں جا سکتے پلک کرا کے مسلمانوں کا یہ ہے اتارٹی اللہ کے احکامات پڑے جا رہے ہیں ٹی وی پہ صدر صاحب تقریر کرتے تو پہلے سنواتے ہیں وزیراعظم بھی ہے تو پہلے سنواتے ہیں پہلے نہیں سے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے یہ کیا ہے بڑا کون ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ جنتی اور جہنمی لا لائےستا اصحاب النار اصحاب جنم جنتیوں کی زندگی اور جنتیوں کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی ان لوگوں کی طرح جو جہنمی ہے آفا من قانا مکمن کا من کانا فاسق ہمیں دیکھنا ہم کون ہیں ہم اگر کام وہ کرتے ہیں میں نے کہا رب کی ایک سنت ہے ولن تازی والی سنت لب کرتی کافر کے گھر میں اولاد شادی کے بعد اگر پیدا ہوتی ہے قانونی گنی جاتی ہے تو مسلمان کے گھر میں بھی شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کو کرولے میں ڈال کے نہیں دے جاتا ہوں یہ سنت کافر کے لیے بھی ہے مومن کے لیے بھی جتنی بھی فیزیکل سنتیں ہیں اس کی کافر بھی کھاتا ہے کھانا تو توانائی سے ملتی ہے ایسا نہیں کہ مومن میں, دھوپ میں لیٹ جائے اور وہ ریچارج ہو جائے یا صرف نماز پڑھنے سے اس کی بھوک مر جاتی ہے نہیں اس کے بھی پیٹ میں جاتا تو بھوک مٹتی ہے اور پیٹ میں جاتا تو کافر کا بھی نکلتا مومن کا بھی نکلتا کافر کی آنکھوں کے یہ کرینے صحیح ہو اندر وائرنگ صحیح ہو باہر لائٹ بھی ہو تو نظر آتا ہے یہی حال مومن کا بھی ہے ایسا نہیں کہ مومن کو کرینے کی ضرورت نہیں پڑتی ان ٹینے پہ دیکھتا ہے وہ اسی طرح اعمال کے معاملے میں بھی رب کی سنت ایک وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا مسلمان شراب پیتا رہے مسلمان سود کھاتا رہے مسلمان رشوت کھاتا رہے مسلمان گلمانی کرتا رہے مسلمان دھوکے کرتا رہے اور یہ سارے کرتے کرتے وہ جنت میں چلا جائے اور کافر یہ کچھ کرتے کرتے جہنم میں چلا جائے یہ انصاف ہے آپ رب سے بے انصافی کی توقع رکھتے جو کہتا ہے کہ انصاف کی بات کرو وہ لو اعلان سوچے کم اویل تمہارے اپنے بات نفس کے خلاف ہو یا ماں باپ کے خلاف ہو یا رشتہ داروں کے خلاف جاتی ہو بات انصاف کی کرو انصاف پر قائم رہو اب آپ بتائیے ہم اس سے یہ توقع رکھیں کہ ہماری خاطر ڈنڈی مارے گا دوسروں کو نامال کی سزا دے گا ہمیں اس کا بدلا جنت دے گا ہم میں سے زیادہ تر یہی بے انصافی کی توقع لئے جی رہے ہیں یہ ہے وشپل تھنکنگ کسی کافر سے بھی پیے ہی ایک شراب پینے والا مسلمان دوسرے سے کہتا ہے تو مسلمان ہو جاؤ کافر سے کہتا ہے مسلمان ہو پیا پیو کا جنت میں چلے جاؤ کیا فرق ہے اس میں اور اس پینے والے میں صرف ایک فرق ہے کہ اس پر حرام نہیں ہے. یہ جو مسلمان ہے اس پر حرام ہے قانون تو یہ توڑ رہا ہے کافر تو نہیں توڑ رہا جنت میں جانے والوں کی جو پابندیاں ہیں جو بھی ریسٹرکشن ہیں وہ مسلمان پر لاگو ہوتی ہیں کافر پر لاگو نہیں ہوتی وہ تو اور رہا ہے حرام مسلمان پر ہے کافر پر حرام نہیں ہے شراب اور نماز فرد مسلمان پر ہے کافر پر نہیں ہے اس سے نماز کا نہیں پوچھا جائے گا چودھ حرام مسلمان پر ہے کافر پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلمہ پر کے سب پابندیاں ہم پر لگتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کلمے سے وہ ہٹ جاتی ہیں الٹی سوچ ہے کہ نہیں معاملہ بالکل الگ تھا کہ نہیں بیوی بی جب نکاح قبول کر لے تو یہ سمجھے کہ اب مجھے آزادی مل گئی ہے حالانکہ اب تو اس پر پابندیاں لگی ہیں اب کسی کے حقوق اس کے ذمہ لگے یہی معاملہ شوہر کا بھی کلم پڑھ کے ہم ہاں تو تمہیں کہا جا رہا یار ایمان والو اب سود مت دکھاؤ اب تم ایمان لے آئے ہو اب اگریمنٹ پر سائن ہو گئے ہیں تمہارے تم میرے قوانین مانو گے ان کے نتیجے میں میں تمہیں جزا دوں یہی اگریمنٹ ہوا نا اوف بیاہ دی تم ہم یہ سمجھتے کہ کلمہ کیا ہے نفتاح الجنا جنت کی چادی ہے دروازہ کھول دیتا ہے یہ لیکن آپ دروازہ کھول کے چلا سین میں جائے مسجد کا دروازہ کو اس صبح ان لاک کر دے کھول دے اور خود سین جلن دیکھنے چلا جائے دوار مل جائے گا اس سے تیس کا اس کلبے سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور تم الگ بل ہو اب نماز پڑھو گے تو تمہارے اکاؤنٹ میں جائے گی تمہوں نے اکاؤنٹ کھولا کلمہ پڑھ کر رب کے یہاں اگر اکاؤنٹ نہ کھولتے تو تمہاری نیکی کہیں بھی نہ جاتی نسی منسیہ ہو جاتی ہاں جو امال کرے امال سال ہے وہ ہوا موکمین وہ میں سال ہاتھیں او سر اور ہوا مو اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہو یہ نمازیں یہ رستے سے پتھر ہٹانا مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ اکاؤنٹ کھلا ہو تو اس میں جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا یہ کلمہ اکاؤنٹ کھولتا ہے بھائی اور آپ بھیجیں تو وہاں کچھ نہ اکاؤنٹ کھول دیں اس چیک بک کو کہاں یوز کریں لوگوں کو جیلی چیک دینے میں جو کلمہ پڑھتے ہیں اکاؤنٹ کھول کے چیک بک لے لیتے پیسے جمع کرائیں گے تو ڈرا اس کے علاوہ جس کو بھی دیں گے چیک جیلی چیک ہم چک تو کچھ لیا لیتے کہ جھوٹے چک دیں لوگوں کو مسلمانی کے نام پر اور پھر ڈنگے ہوئے پھرتے لوگ کاٹوں اور نمازیوں کے اصل چیز کلمہ جنت کی چابی ہے دروازہ کھول دیتی ہے بسم اللہ کرو قدم اٹھاؤ بلکہ قدم نہ اٹھاؤ اللہ کو فرمانے ساری ہوں ڈال سوچ سارے اولا تینتا ریس لگاؤ دروازہ کھول دیا کل میں نے تمہارے لیے اسی نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہو جہنم کا دروازہ یہ لوگ جائیں گے تو کھلے گا جنتی کے لیے دروازے کھلے ہوئے دونوں کی زندگی برابر نہیں ہوتی کہ بس مرے اور یہ شراب پیتے پیتے جنت میں چلا جائے اور یہ پیتے پیتے نرخ میں چلا جائے ایسا نہیں ہوتا بھائی بے انصافی کی توقع اس سے نہ رکھو العادل اس کا نام ہے عادل کرتا ہے اس کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے اگر اس نے بنی اسرائیل کو الٹا لٹکا دیا نا تو ہمارے ساتھ ایسا کرتے اسے بالکل کوئی درد نہیں ہوگا اور کر چکا ہے کھوپڑیوں کے منار ہلاکو جن کے بناتا رہا کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے اور جن کتابوں سے دجلہ کو سیاہ کر دیا گیا تھا کتنے مہینے ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ کر رہا ہے وہ کتابیں اس لیے رب العزت نے اٹھوا کے سمندر میں دریا میں پھنکوا دی تھی ان پہ عمل کوئی نہیں ہوتا گوسا آ گیا ہوتا. اسی ہلاکو کے بھائی کو مسلمان کر کے جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا گا. آپریشن کلین اپ بھی اسی سے کروایا اسی کے بھائی اور بیٹے کو مسلمان کر دیا رب العزت اور پھر انہوں نے منگولوں نے مغلوں نے کتنی حکومت کی جب ان کا بیڑا غرق ہوا انہوں نے فوج کھیلنا شروع کیا اللہ نے اٹھا کر ان کو یہ اللہ کی سنت بے انصافی وہ کسی کی بھی پسند نہیں کرتا لادہ بار بار کہتا ہے جلو عدل پر قائم رہو دیا نہیں کرنی تو لاستا بھی اشاب النارے اشاب الجن اشاب الجنت ہوں جنت والے ہیں جو جیت گئے وہاں جب آپ جو کچھ ہوگا یا وہ نہیں آئندہ آئندہ کو مس کال اگر راتن مین خر ڈلیں فاتکن فیس اخرا تم او سماوات اوفل ارد یا کی بے حلات ہے بیٹا راری کر دانے کے برابر بھی اگر سرسوں کہ دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہو پھر وہ کسی چٹان کے اندر دبا ہوا ہو اور پھر سماو وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اب دیکھیں پھر سماوات جب کہا جائے سما بلندی کو کہتے ہیں, بلندی سے بارش ہوتی ہے اسی سے بتا سا ہائی ہائیس بلندی والے ان کے آپ? سما سمون سما بلندی کو کہتے ہیں. تو صحابہ نے سوچا ہوا آسمانوں میں جا کے کون عمل کرے گا لیکن آپ جب ایک مسلمان وہاں خلا میں گیا اور وہیں اس نے نمازیں پڑھی اور روزے بھی رکھے وہاں پہ تو کوئی ہمیں لگی آپ کو پرانے حکیم قیامت تک کے لیے فاتا کون سی حصہ فراتے اور بحلہ اللہ, اللہ لے آئے گا یہ کتنی اس کی مہربانی ہے کتنی مہربانی ہے تم کرتے چلے جاؤ وہ سمیٹتا چلا جائے حساب کرتا چلا جائے گا جن جن کے رکھے وہ اب ایک ایک پائی جن کے تمہیں دے گا اور چارجز بھی کوئی نہیں کاٹتا اتنی لے کی تو دو نا میں مجھے اس میں سے اتنے پرسنٹ کوئی ٹیکس نہیں ہے بلکہ کیا کرتا ہے بڑھا کر دیتا ہے تو جہاں کہیں ہوگا وہ لے آئے وہاں جب آنکھ کھلے گی آدمی کی تو اسے یہ میموری بھی اس کی انٹیکٹ ہوگی یہاں والی ساری یادیں ساری سوچیں کون میرا دوست تھا کلاس فیلو کون تھا میں کتنی پڑھا تھا کس ارباد کا ویزا تھا کہاں سے بھاگا تھا آؤٹ پاس پر میں آؤٹ ہوا تھا سب کچھ اس کا ایسے ہوگا جیسے کل کی بات ہے اور وہاں کی میموری بھی اس کی واپس آ جائے گی کہتے نا بچہ ماں کے پیٹ میں بھی خاد دیکھتا ہے ہنستا ہے مسکراتا ہے اور جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے جب وہ شعور میں ہوتا ہے مطلب ہنسے کھلی ہوتے تو نہیں ہنستا بچہ ہنسنا بھی کوئی چھ مہینے کے بعد جا کے شروع کرتا ہے لیکن وہ جو لاش اور ہنستا ہے وہ پہلے دن سے بچہ جب چھویا ہوتا تو ہنستا کیا دیکھ کے ہنستا ہے کچھ نہ کچھ اس کی میموری میں ہے نا جو ایسے ہوتا ہے آہستہ آہستہ شعور مضبوط ہوتا ہے وہ میموری جو ہے وہ دھلاتی چلی جاتی ہے دنیا والی غالب ب آ جاتی ہے جب وہاں آدمی اٹھے گا تو ایک ایک گلی پہچانے گا وہاں کی ہم وہاں کے مکین ہیں ہم وہاں کے نیشنل ہیں یہاں تو مسافر ہیں ہم جنت آر را الحم ان جنتوں میں ان کو داخل کیا جائے گا جس کو یہ پہچانتے ہوں گے اپنی جنت کا راستہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی جیسے آپ یہاں سے جاتے ہیں تو پاکستان اپنے گھر کا راستہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں بچہ اٹھاتے اپنے گھر چلے جاتے غب خلو الجنت لَهُمْ فہال ان جنتوں کو پہچانیں گے اس وقت اس کی یادداشت واپس آئی ہاں میں یہیں سے گیا میں یہاں کا مکین ہوں یہ دونوں برابر نہیں ہوتے جنتی اور جہنمی دونوں نہ ان کا جینا نہ ان کا مرنا نہ ان کا لائف سٹائل نہ ان کی سوشل ایکٹیویٹیز نہ ان کی پبلک ڈیلنگ کوئی چیز ملتی نہیں فرق ہوتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے یہ اس لیے کے و تنظرمسما قدم ات لے گا دیکھ لیا کرو جانچ لیا کرو پرکھ لیا کرو کس گاڑی پر سوار ہو کس ٹرین پر سوار ہو اگر جہنم کی طرف جا رہی گیا تو سونے سے پہلے چھلانگ لگا کے سو ہو سکتا صبح اٹھنا نصیب نہ ہو کتنے سوئے صبح نہیں اٹھتے واہ اللہ جی تو وفاق اور اگر جنت والی پر سوار ہو تو اللہ کا شکر ادا کر کے کرو بیٹو بجتاجدہ رب تم لائشہ تم لازی دن تاکہ وہ بڑھا دے اس میں توفے سود کے بارے میں بہت دفعہ یہ سوال آ چکا آپ تو تقریباً تمام کو کہا جو ہیں جو علماء ہیں اس پر متفق ہیں کہ سود بینک میں نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ وہ آپ کے پیسے کا ناجائز بچہ ہے اور اپنی نگرانی میں اس کو ٹھکانے لگا دو بڑی سیدھی سی بات کسی کے پاس چھوڑ دو گے پتہ نہیں وہ اس پیسے سے کیا کرے گا لہذا وہ آپ اپنے پیسے نکل... نکلوا کے سارے تو سمجھے کہ آپ بچ جائیں گے نہیں بچیں گے وہ بچہ جو بینک میں چھوڑ کے آ وہ تیرے پیسوں کا بچہ ہے ناجائز بچہ ہے وہ حرام کا بچہ ہے وہ اس حرام کے بچے کو اپنی نگرانی میں کہیں ڈسپوز آپ کرو کہیں مسجد کے باتھ روم بنا دو اور سوا... کوئی آرام کا بچہ سواب سمجھ کے بات ہے سوال سمجھ کے کام کرتا ہے آگے پیچھے کرتا ہے